بسم الرحمن الرحیم الحمد اللہ و رحمۃ اللہ وحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح> مات بھی حضرت سگنے آسمہ موجود تمام خوراً نگرانی اور باقی تمام سامعین کو ایک بار شکر مدد کرتے ہیں اور شکرہ ہوا سلسلہ درس جو ہے درس نمبر اٹھائیس باب صلیٰ درس نمبر اٹھائیس صفحہ نمبر پچاس اور آخری پیراگراف ہیں آپ حضرت کے پیراگراف سے بھی شروع ہو رہا چاہتا ہے کل ہم لوگ گو کے بعد الحمد جی، پڑھنے کے بعد جو دعا ہم پڑھی جاتے ہیں جسے دعفتی دعاستہ یا سنا کہا جاتا ہے اس میں شاہ سی علیہ رحمٰن نے دو دعا یہاں تک روک ان وجہ کی صورت میں اور ایک جو ہے سبحان کلّہ کے صورت میں جو بھی بندہ پڑھنا آپ جو چاہیں ان میں سے دو دو, دو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں البتہ سے نبار جو لو روحانی طور پر قوی ہیں وہ انجہ ہی تو پڑھیں اچھا باقی لوگ جو ہے سبحان کلّہ پڑھیں لیکن آپ جو جن پڑھنا چاہیں جس میں آپ کو معنی معفوم سمجھ پہ ان دل پہ لگے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں مستحب دعائیں میں سے اب اسی طرح آگے فرماتے ہیں آپ جو ہے اور پھر اوز بلّہ پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں اعظب اللہ پنۂ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ عوض بلّہ پڑھیں تو حرمت نے بس تجحیز آ اور الحیطان سے اللہ کے حضور میں پناہ مانگیں بحاج سے ان الفاظ میں آؤ باللہ من الشیطان رضیم آؤز میں پناہ مانتا ہوں باللہ اللہ کے حضور میں بن شیطان رضیم شیطان مردوت کی شرس رضیمین یعنی اللہ کی درگاہ سے راندہ شدہ ہنج ہاں جی، شیطان کے سے اللہ میتر درگاہ میں پناہ مانتا آواز فرماتے ہیں اس اُز اور دعا خواب نے آواز سے پڑھنے چپکے سے پڑھنے فرماتے متخافت اس مرد اور اس سب کے لیکن ہیں چپکے سے پڑھنے خاموشی سے پڑھنے متخافتَََََََََََ فی الدعائی و دعائی نے ان وجہ تو زبان كا لمہ کو بھی اور اعظب باللہ استعن عذب اللہ کو دونوں کو آباد ہمیشہ یعنی خواہ انفرادی ہو خواہ جماعت میں ہو ہاں جس صورت امام ہو جس سورج میں بھی ہمیشہ ان دونوں کو چپکے سے پڑھنا ہے اور یہ دونوں پڑھنے کے بعد پہلے نے نیت کیا نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ ابر پلّۃ الحرام پھر یہ دو دعاؤں میں سے جو پڑھنا چاہیں پڑھیں پھر عاضب اللہ شنرجیم پڑھیں اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ شریف پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر جو بصور پڑھنا چاہیں پڑھیں گے تو پھر پھر فاتح پھر آپ شروع کریں پھر القرات یا نقرات پڑھنا شروع کریں گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد عاذ بلّہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کراط پڑھنا شروع کریں کرات سے مرتا ہے پہلے پہلے الحم کے بعد ایک سرا پڑھنے کو اور سے یہاں تعبیر کرتے ہیں اور پھر وہ محل فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے آز اللہ پڑھنا اور دعا صفتاح جو نو جات الفعین علامہ کی شکل میں ہے اس کو پڑھنے کے دو جگہیں ہیں دو جگہ اور مح الومہ ان دونوں کی جگہ ایک تو یہ کہ تقبر الحرام مح الومہ بین تقبر الحرام و بین قرات تخفیفاً ہاں جی ایک تو یہ آپ سے تغب احرام پڑھنے کے بعد اور الحم پڑھنے سے پہلے اس بیچ میں پڑھیں جیسے کہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں تخفیفاً خامشی سے یہ ترکہ کماف اللہ النبی چنانچی ایسے ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی تقریر احرام کے بعد علم شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ عام طور پر یہی کرتے ہیں و لو کروں اور اگر کسی نے پڑھ لیا ان دونوں کو قبل الحرام یعنی تقویز احرام پڑھنے سے بھی پہلے یعنی پھر تو آپ جو ہے نیت کرنے سے بھی پہلے آپ پڑھیں پھر نیت کرنے سے بھی پہلے پھر جا اقدامات ختم ہو گیا پھر اقامات کرنے بعد میں نیت کرنے سے پہلے آپ جو ہے اس دعا کو پڑھیں اور عز پڑھیں پھر اس کے بعد نیت کریں پھر تقویز احرام پھینکیں یہ بھی جائز ہے لیکن شاستری نے کہا پہ نے جو عملہ کیا ہے وہ تو پہلی صورت ہے کہ طبرام کے بعد علم شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں لیکن اگر کسی نے ان سے پہلے پڑھ لیا نیتین نیت سے بھی پہلے پڑھ لیا تو یہ جائز ہے اول و اگر کسی نے پڑھ لیا اس دعا کو عزب اللہ کو قابل تک طقبع احرام سے بھی پہلے جائزہ تو بھی جائز ہے طالبان علیہ السلام التشا لوگ یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں یہ لوگ جو ہے علم شروع یہ نیت سے بھی پہلے پڑ اقامات پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ لوگ نیت باندھتے ہیں تو نے اس صورت کو بھی صحیح قرار دیا لیکن جو ہے جو ہم لوگ جو اس ترقی کر رہے ہیں نیت طویظرام کے بعد ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں خاص تاکید کی پیامبر نے ایسا کیا بول کے تو دونوں جگہ بارہ صحیح ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کون سی نماز میں جو کون سی شرا پڑھنا یا جو ہے قسم کی شرح پڑھنا لمبی صورتیں چھوٹی صورتیں وہ کون سا بہتر ہے وہ بتا فرم وفی ہے صبح،, صبح کی نماز میں سلاطَََََََََ طویلتاطََ نسبتاً كوئى لمبی صرح پڑھیں جو آپ کو یاد ہے ان میں سے کوئی لمبی لمبى پڑھیں پڑھيں وفى ظہر اور زہر کی نماز میں بل بلعصر عصر میں بلمعرب میں ان تینوں نمازوں ميں ایک چھوٹی چھوٹى پڑھیں پڑھيں وفى شائل آخرت اور نماز عشيع نماز آخر عيشاع نماز ايشيا میں وصيتا کوئی درمیانہ سرح پڑھیں جو آپ کو یاد ہے اور فل اور جمعے کے نمام میں سورہ تحا خود سورج جمعے کے سرح پڑھیں یعنی سرح جمعہ پڑھیں فل اولا پہلی رقم میں ولمنافقین اور سرح منافقققققین پڑھیں پھر ثانیہ دوسری رقم میں کیونکہ دو سر قرآن میں ایک جمعے کے نام سے ایک منافقین کے نام سے تو پہلے رقد میں سرج جمعہ پڑھیں دوسرے میں منافقین پڑھیں یہ بہتر صورت ہے پھر آگے قرماتیں امام کے لیے اگر ایک ساتھ امام ہیں یہ تو عام حالت میں تھا اور اشاعت امامت کرنے لوگوں کے لیے اس کے لیے کیا ہے وہ تخیف القرات کو ہلکا کرنا یعنی چھوٹی صورتیں پڑھنا نسبتا انکان کا اماماً اگر آپ امام ہیں امامت کریں تو چھوٹی صورتیں پڑھنا اس کا مطلب یہ چونکہ جو امام کے لیے حکم یہ ہے آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں نا تو ان میں سے جو سب سے جو کمزور آدمی ہیں بوڑھا آدمی ہے ضعیف آدمی ہیں اس کے حالات کو دیکھ کر پڑھنا ہے تو اگر آپ زیادہ سے لمبی صورتیں پڑھیں گے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے تو ان کا خیال رکھنا کہ کوئی بیچارے کو ایمرجنسی جلدی میں کہیں جانا ہے جماعت فوراً پڑھ کے ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس لیے فرمائے تاخیر برقرار قرار لمبی قرار نہ کریں لمبی بڑی بڑی صورتیں نہ پڑھیں امام جو ہے اکیلا پڑھیں تو اس کی مرضی جتنے لمبا پڑھیں پڑھیں لیکن امامت میں ہو تو تاخیر القرار کو ہلکا کریں مطلب چھوٹی صورتیں پڑھیں ان کا نمام درمیانی چھوٹی صورتیں اگر امام ہیں تو پھر امام کے لیے فرماتے ہیں ولیکن یہ کرو امام کے لیے مغرو ہے یہ سب کے لیے مغروح نہیں ہے ٹھیک ہے آلودہ امام کے لیے مغروح ہے ابتخاض و صورتِ ایک معین سرے کو لے کے رکھنا فی صلاطً معین ایک معین نماز میں مثلا جو ہے عیشہ کی پہلے رقم میں ہمیشہ انعام زلنا ہی پڑھتے رہیں دوسری رقم میں ہمیشہ قلعہ ہی پڑھتے رہیں, رہیں اس طرح کرنا لے کے رکھنا ایک معین سرے کو ایک سلاطین معمین سرے میں بحث اس طرح اس کو پڑھتے رہیں پابندی سے کہ لایت رقوق تو کبھی بھی اس شرح کو نہ چھوڑیں یعنی ہمیشہ مثلا ایشیا کی پہلے رقم میں نازلنا پڑھتے رہیں ہمیشہ معرف کی پہلے رقم میں اللہ ہی پڑھتے رہیں اور اس کو کبھی نہ چھوڑیں تو یہ یہ مخرو ہے امام کے لیے کیوں یہ مغروض ہے تو امام کے لیے بہتر صورت کیا ہیں فلاں صبح وہ امام کے لیے بہتر سورجیہ تغرا مارتاً مرتے صورتوں کو باری باری پڑھیں کبھی وہ سرا پڑھیں کبھی وہ سر جائیں وہ تغڑا غیر کبھی دوسرا سرہ پڑھیں مارتاً یعنی کبھی دوسرا دوسری مرتبہ دوسری صورت پڑھیں یعنی سرحِ چینج کر کے پڑھتے رہیں ایک ہی نماز میں ایک ہی سرا ہمیشہ نہ پڑھیں کیوں اس لئے کہ لاہ یاز عما تاکہ گمان نہ کریں نہ سلوک کہ ان انا یہ کہ یہ شرح یہ مخصوص شرا فی اس مخصوص نماز میں واجبۃ واجب ہے کیونکہ ایک شاع میں دن ہمیشہ ایک ہی نماز میں ایک سرا پڑھتے رہیں گے تو لوگ تو عوام تو یہ سوچیں گے تو اس نماز میں یہی سرا واجب ہوگا یہ سمجھیں گے جبکہ کہ ایسا واجب نہیں ہے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے <تصف> امام جو ہے وہ سرا چینج کر کے پڑھتے رہیں ایک سرح کو ہمیشہ ایک ہی نماز میں پابندی سے پڑھتے نہ رہیں تھا کہ لوگوں کو گمان نہ ہو کہ یہ یہ یہ سرا فیا اس نماز میں واجب ہے کا آمین جیسے آمین کا پڑھنا فی آخر الفات الہم کے بعد یہ جی سال سنت جو ہے برادری جو ہے الحمد ہمیشہ الحم کے بعد آمین پڑھتے ہیں پابندی سے تو وہ بیچارے عوام یہ گمان کرتے ہیں پھر تو اس کا پڑھنا واجب ہوگا یہ اس سورے کا حصہ ہوگا ایسا گمان کرتے ہیں جبکہ کہ نہ اس کا پڑھنا واجب ہے نہ یہ سورے کا حصہ ہے تو اس گمان سے بجنے کے لیے سورتوں کو بھی چینج کر کر کے پڑھیں ایک سورے کو عام شاہ کی نماز میں نہ پڑھیں خوب آ کے امام کے لئے فرماتے ہیں جیسے زور اور عاصر میں سورے کو علام و کو خاموشی سے پڑھتے ہیں تو ان میں وہ اگر تھوڑی سی آواز کو اتنا نکالیں کہ اس کے دائیں بائیں والا سن سکے تو حرس دیں جو یہ جد جائز سے پھر تحافت چپکے سے پڑھی جانے والی نمازوں میں جیسے ماری زور اور عاصر ایوش میں یہ کی امام سنائیں اس میں امام سنیں کراتا اپنے قرأۃ کے علام سرے کو وہ شہادتیں اور تشہد میں جو شہادتیں ہیں آپ کے تشہد کے اندر شد الََ اللہ شریق اللہ شن محمد عبد یہ جملہ اس کو سنا امان ان لوگوں کو قارب و من جو اسے نزدیک ہے ان کو سنائیں لیکن کیسے من غیر مینغیر آئیں بدون اس کی آواز کو اونچا کریں آواز کو جہر کیے بغیر آواز کو نکالے بغیر ان کو سنائے تائیں بائیں والے لوگوں کو تو کیسے سنیں کمائے یوس او نفسا جس طرح خود کو سناتے ہیں محمو سطاً آہستہ مسافر اس طرح وہ پڑھ سکتے ہیں سقل میں نقل و ایک دفعہ تو ہم صاف آواز نکال کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نہیں پڑھنا چاہیں جو, جو نمازیں چکے پڑھ جاتے ہیں لیکن امام کے لیے اجازت دے رہے ہیں جس طرح وہ خود کو سناتے ہیں آہستہ سنائیں دوسرے کو تو جائز ہے امام جو ہے تو اس کو یوں پڑھیں گے جیسے مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھیں ہاں جی اس طرح پڑھ گئے تو یہ کہنا دائیں والے تو سن لے گا تو وہ کوئی حرش نہیں ہے اگر اس طرح سنائے دائیں والے کو اس طرح تو کوئی حرش نہیں ہے لیکن جو ہے پھر آواز کو نکال کے نہیں پڑھنا ہے ٹھیک آواز کو نکال کے نہیں پڑھنا ہے اس طرح اس پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے نماز کا رکو آتا ہے مینار ان میں سے نماز کے اقامات میں سے یہ نواز کے کانچے روکو یہ مینار روکو روکونا ہاں وہ و رکو بھی من الر ارکان الزام الواجبت یہ بھی نماز کہ واجب بڑے ارکان میں سے واجبت واجب الزام بڑے ارکان رکن میں سے فکر دن ہر رقد میں مرتن ایک دفعہ ہر رقد میں ایک دفعہ رکوع کرنا واجب ہے رخ میں آپ نے جھگنا ہے بالکل نوے ڈگری کا زاویہ بن گیا کمر بالکل سیدھا کرنے سر زیادہ نیچے بھی نہیں کرنے سر اوبر بھی نہیں رہنا صحیح سلامت آدمی ہو اگر بیمار آدمی تو کمر میں تکلیف تو جیسا اس کو میسر ہو ایسے جھگنا ہے. ایک ہی دفعہ رکو کرنا اللہ فلخصوفین مغر خصوفِ چاند گرہن سورن گرہن کو بولتے ہیں مگر سورن گرہن چاند گرہن وہ ذلازل اور ذلزلہ ہونے کے سر میں وہاں پر جو ہے ہر رقد میں پانچ رکو ہے وہ انشاءاللہ بھی آئے گا تو وہاں تفصیل سے پڑھیں گے بس ان میں پانچ پانچ رقع کل دس رقو ہو جاتے ہیں رقع کی صورت کیا ہے کتنا جونا کہتے ہیں وہ صورت تو رقع کی صورت اور جونے کا اندازہ یہ اینیہ نہانیاں آپ اتنا جھکیں بے اتنی مقدار کہ انیتہ ترسیلیہ کی پہنچے کفوا آپ کے دونوں کا رکبتیں گھٹنوں تک آپ اتنا جھکیں کہ آپ کے دونوں ہتھلی گھٹنوں تک پہنچ جائیں اگر آپ کے گھٹنے آپ کے میں آ تو آلریڈی ایک نوے ڈگری کا ڈاویہ بن ہی جاتا ہے کمر بالکل شدا کے جو جاتے ہیں تو یہی طرح بتائیں ہاں البتہ ولاب اجاز ان سالم اگر کوئی عادی آ جائے کسی تکلیف کی وجہ سے انہیں سارے پہنچانے سے دونوں ہاتھوں کو اللہ رغبت گھٹنوں تا تو ایک دفعہ بالمقوت تو ایک دفعہ کریں گے جتنا وہ کر سکیں جتنا جو سکیں گے اتنا جھکیں گے ولو والمان اگر اشارہ تھا نہیں کیوں نہ اگر بالکل نہیں جو سکا تو سر سے اشارہ کریں گے اب باقی فرماتے ہیں رخوں میں آ کر یہ باقی انشاءاللہ شاء اللہ کر پڑیں گے کیونکہ توجہ صحیح دینا پڑے گا اور شاید موبائل کی کس پورا نہ کر پائیں اس میں گنجائش تو یہاں پر دعا کرتے ہیں پر وہ نگار عالم آئیں اور فخی احکامات کو صحیح طرح سے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفعہ تحفار میں عامین عرآمل